تیسرا باب چہ باید کرد فرض کی پکار اگر ہم یہ پسند نہیں کرتے کہ ہماری موجود حالت جوں کی توں برقرار رہے اور ہم ہم پر خود اپنے وجود سے دشمنی کرنے کا ایک فرض ناشناس گروہ ہونے کا جو واقعی الزام لگ چکا ہے وہ نہ خلق کے سامنے سے دور ہو نہ خدا کے سامنے سے تو اس کی واحد تدبیر صرف یہی ہو سکتی ہے کہ ہم خود شناس نہیں اپنا فرض یاد کریں اور اپنی پھر اسی نسب العین کے ہو رہے ہیں جس کے سوا ہمارا کوئی دوسرا نسب العین نہیں اور نہ مسلمان ہوتے ہوئے کبھی ہو سکتا ہے یہ بات نہ خوش عقیدگی کی, کی پیداوار ہے نہ ماضی پرستی کا نتیجہ بلکہ یہ اس کتاب کا فیصلہ ہے جسے ہم انسانی کلام نہیں بلکہ الہی کلام مانتے ہیں جس کو سچی ہدایت اور یقینی علوم کا سر چشمہ قرار دیتے ہیں اور جس کی ہر بات کو بلا چون چرا تسلیم کرنے کا ہم نے عہد کیا ہے جس وقت یہ کتاب نازل ہو رہی تھی اس وقت پچھلی پچھلی آسمانی کتابوں کے پیرو یعنی یہود و نصارہ کچھ اسی قسم کے حالات سے دو چار تھے جب اس نے ان کی اعتقادی گمراہیوں اور عملی خرابیوں پر تنقید کی اور ان کے برے انجام سے انہیں ڈرایا اور اللہ کا سچا دین پیش کر کے اس کی اتباع کی انہیں دعوت دی تو ان کی رگوں میں الٹی جاہلی حمیت کی آگ بھڑک اٹھی کیونکہ انہیں غصہ تھا کہ ہم خود آسمانی مذہب رکھنے والے ہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس, کے لادلے ہیں اس لیے انہیں گوارا نہ ہو سکا کہ کوئی اور ان کے سامنے ہدایت اور امامت کا علم بردار بن کر آئے نتیجہ یہ ہوا کہ جواب میں وہ جارحانہ حملوں پر اتر آئے اور ایک طرف اسلام کی تردید و پر دوسری طرف اپنی عظمت و امامت پر زور بیان صرف کرنے لگے اللہ تعالی نے ان کی کٹ ہجتیوں اور ان کے اس ادعا کے جواب میں فرمایا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَا شَيْئِن حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاتَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ اے پیغمبر ان لوگوں سے کہہ دو کہ اے اہل کتاب تم ہرکیز اصل پر نہیں ہو جب تک کہ تم قائم نہ کر لو طورات اور انجیل کو اور اس چیز کو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف اتری ہے یعنی تم اپنی موجودہ حالت میں رہتے ہوئے ہرگز اس امر کے مستحق نہیں ہو کہ دلیل و برہان کے ساتھ حق کے بارے میں کلام کر سکو تم نے وہ بنیاد ہی کھوڑ کر پھینک رکھی ہے جس پر تمہارے وجود ملی کی عمارت کھڑی تھی اس معاملے میں تم بحث و جدال کے حقدار دار اسی وقت ہو سکتے ہو جب تم ان ہدایات پر کار بند ہو جاؤ اور اپنی زندگیوں کو ان تمام احکام کا پابند بنا دو جو سلطان حقیقی کی جانب سے تم پر مختلف وقتوں میں نازل ہوتے رہے ہیں تم نے کتاب الہی کے جن حصوں کو اپنی دنیا عمل سے خارج کر رکھا ہے ان کو از سر نو نافذ کر لو جن صداقتوں کا تمہیں علم دیا گیا تھا ان کی حفاظت اور برملہ اشاعت کا بھولا ہوا فریضہ یاد کر لو اور تمہاری زندگی کا جو مقصد ٹھہرایا گیا تھا اسے پھر اپنا لو اب غور کیجئے اسی فیصلہ قرآن کی روشنی میں خود اپنے معاملے پر امت مسلمہ کے اتباع کی عملی حالت بھی جب یہی ہے کہ کتاب الہی کا ایک حصہ صرف برکت تلاوت کے لیے رہ گیا ہے اور اس سے اس کا کوئی تعلق باقی نہیں رہا ہے تو انصاف کیا کہتا ہے کیا اس کے سوا کچھ اور کہ اسے بھی لستم شیئن کا سزاوار ٹھہرایا جائے اور جب تک وہ قرآن کی اقامت نہ کرے اس وقت تک اسے شہداء حق اور خیر امت ہونے کا اعزاز یا اس کا حقدار نہ سمجھا جائے یقینا نہیں اور بلا شبہ یہ اس کی ایک طرح کی دھاندلی ہوگی اگر وہ اس اعزاز کے تمغے کو اس حالت میں بھی اپنے سینے پر آویزاں کیے رہے اس لیے اگر وہ اپنے فرض کا بارے گرا پھر سے اپنے کاندھوں پر اٹھا لے اور دنیا کے ہر کام ہر ہنگامے ہر مشغولیت اور ہر دلچسپی سے منہ مو موڑ کر اپنی نظریں اسی ایک کام پر جما لے یہ اس کے منصب اور اس کے مقصد وجود کا مطالبہ ہے اس کے ملی تشخص کی بحالی اس کے سوا کوئی تدبیر ہی نہیں رکھتی کہ وہ اس مطالبے کے آگے سر جھکا دے ملی نجات کی شاہراہ اسی طرح اس امت کے لیے دنیاوی عزت و اقبال کی باعث کی راہ بھی اس کے سوا کوئی دوسری نہیں جس کا ناقابل انکار ثبوت قران مجید کا وہ ارشاد ہے جو اس نے ذلت و مسکنت کے مارے ہوئے بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا تھا ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا ادخلناهم جنات النعیم وَلَوْ أَنَّهُمْ وَمَا أُنزلَ مِنْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اگر یہ اہل کتاب ایمان رکھتے اور خدا ترسی کی راہ چلتے تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور نعمت کے باغوں میں انہیں داخل کرتے اور اگر وہ تورات اور انجیل کو اور ان ہدایتوں کو جو ان کے رب کی طرف سے انہیں پہنچی ہیں قائم کرتے تو اپنے اوپر سے بھی رزق بٹورتے اور اپنے قدموں کے نیچے سے بھی صورت المائدہ یہ تھی وہ تدبیر جس کے ذریعے امت اسرائیل کو اس کا کھویا ہوا اقبال واپس مل سکتا تھا اس ارشاد قرآن کی روشنی میں امت, امت مسلمہ, امت مسلمہ کا معاملہ بھی کچھ مشکل نہیں رہ جاتا مرض کی یکتانی چاہتی ہے کہ علاج بھی ایک ہی ہو ہلاکہ تو نامرادی جس راہ سے اہل کتاب کے یہاں آئی تھی آپ دیکھ چکے ہیں کہ اہل قرآن کے پاس بھی اسی راہ سے آئی ہے اس لیے کھلی بات ہے کہ اس سے نجات بھی اسی طریقے سے مل سکتی تھی جس کی اہل کتاب کو تلقین کی گئی تھی قرآن کہتا ہے اور ظاہر ہے کہ اسی کا کہنا ایک مومن کے لیے حرف آخر کا حکم رکھتا ہے کہ اہل کتاب نے خداوندی احکام و ہدایات کے کچھ حصوں کو چھوڑ دیا اور بھلا رکھا تھا جس کے نتیجے میں رحمت الہی ان سے روٹ گئی تھی اور غذب خداوندی ان پر ٹوٹ پڑا جس سے نجات کی واحد تدبیر صرف یہ تھی کہ ان احکام و ہدایات پر وہ پھر سے عمل کرنے لگتے اب اگر کسی کے دل و دماغ قرآن حکیم کی زبان سمجھنے کی صلاحیتوں سے بالکل محروم نہیں ہو چکے ہیں تو اس کے لیے اس پیغام کا سمجھ لینا ذرا بھی دشوار نہیں جس کی طرف وہ اپنے اس ارشاد میں صاف طور سے انگلی اٹھا کر اشارہ کر رہا ہے چنانچہ جس کسی کو اللہ تعالی نے ہوش مندی اور عبرت کے کان دیے ہیں وہ قرآن کے انہی لفظوں میں یہ آواز بھی سن سکتا ہے اگر قرآن کے پیرو ایمان رکھتے اور خدا ترسی کی راہ چلتے تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور نعمت کے باغوں میں انہیں داخل کرتے اور اگر وہ قرآن کو قائم کرتے تو اپنے اوپر سے بھی رزق بٹورتے اور اپنے قدموں کے نیچے سے بھی نیز یہ کہ اے اہل قرآن تم ہرگز کسی اصل پر نہیں جب تک کہ قرآن کو قائم نہ کرو غرض اقامت قرآن دوسرے لفظوں میں اقامت دین ہی وہ واحد نسخہ شفا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے پہلے ہی تجویز فرما دیا تھا اور یہ بتا دیا تھا کہ یہی وہ چیز ہے جس پر تمہاری اخروی سعادت کا بھی انحصار ہے اور تمہاری دنیاوی فلاح کا بھی تم کو جب بھی ان چیزوں کی تلاش ہو اس کے لیے راستہ یہی اختیار کرنا باقی ہر طرف شراب ہی شراب ہوگا جہاں ٹھوکریں کھانے کے سوا تمہارے ہاتھ کچھ نہ لگے گا یعنی قرآن ہمیں پھر اسی مقام پر واپس جانے کا حکم دے رہا ہے جہاں سے ہم ہٹ آئے ہیں امام مالک رحم اللہ نے یہ پیشن گوئی نہیں کی تھی کہ نہ اپنے کسی کشف کا اظہار کیا تھا جب فرمایا تھا کہ یہ امت اپنے آخری دور میں بھی بہرحال اسی چیز سے خیر اور اصلاح سکی گی جس سے اس نے اپنے ابتدائی دور میں پائی. لن پائیر اللہ با سابی اول بلکہ یہ ایک روشن حقیقت تھی جس کو جس کا ان کی مومنانہ بصیرت نے پورے تیقن سے ادراک کیا اور جس کے سوا کسی صاحب ایمان کے ذہن میں کوئی دوسری بات آ نہیں سکتی جہاں تک صلاح دین کا تعلق ہے اس کے لیے اتباع دین کے سوا اور کوئی ذریعہ تصور ہی میں نہیں آ سکتا کھلی بات ہے کہ دینی سدھار دین ہی کے اپنانے سے ہو سکتا ہے رہ گئی امت کی دنیاوی صلاح تو یہ بھی اس کے شہادت حق کے منصب پر فائز ہونے کے باعث اسی دین سے وابستہ ہے کیونکہ اسے جو عروج و اقبال بھی بخشا گیا تھا وہ سب اسی نصب العین سے وفاداری کا سلا تھا اور اس سے اللہ تعالی نے اقامت دین کی شرط سے مشروط تھے چنانچہ جب مسلمانوں کو یہ بشارت دی گئی کہ تم ہی سر بلند ہو گے اور تمہارے مقابلے میں تمہارے دشمنوں کا انجام محکومیت ہوگا انتم الاعلونہ تو اسی کے ساتھ ان کنتم مؤمنین کی بھی شرط لگا دی تھی۔ ظاہر ہے یہ مشروط وعدہ کوئی وقتی اور خصوصی وعدہ نہیں تھا بلکہ ایک ابدی اور اصولی وعدہ تھا احادیث سے تو یہاں تک معلوم ہے کہ خود اس امت کے اندر بھی خاص طور پر وہی گروہ اس کے اعزاز و اقبال کا نمائندہ اور علم بردار ہوگا جو اقامت دین کے فریضے کو پورا کر رہا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلا شبہ یہ خلافت اس وقت تک قریش میں رہے گی جب تک وہ دین کو قائم رکھنے کا فریضہ ادا کرتے رہیں گے جو کوئی بھی ان سے عداوت کرے گا اللہ اس کو اوندھا گرا دے گا پچھلی بہتوں کا خلاصہ اب تک کی تمام بحثوں سے چند اصولی نقطے نکھر کر سامنے آ جاتے ہیں ایک یہ کہ اس امت کا مقصد وجود اور نصب العین اللہ کے دین کی اقامت تھا اور ہے دوسرا یہ کہ اس فریضے کو انجام دینے میں اللہ تعالیٰ کی غیبی اعانتیں اس کے شامل حال رہتی ہیں اور دراصل یہی غیبی اعانتیں تھیں جن کے تفیل وہ مثالی عزت و اقبال سے سرفراز ہوئی تھی تیسرا یہ کہ اس امت کے عروج و زوال کا اصل انحصار طبعی قوانین اور مادی اسباب و تدابیر پر نہیں ہے بلکہ اخلاقی قانون پر ہے دوسرے لفظوں میں یہ کہ اس کا عروج اپنے اس فریضے کے بجا لانے پر موقوف ہے جس کے لیے وہ مبوس کی گئی ہے اور موقوف بھی اس طرح کہ اگر اس نے اس فرض سے پہلو تہی کی تو دوسری قوموں کی بنسبت نسبت وہ اللہ تعالی کے دربار سے دگنی سزا کی مستحق ہوگی چوتھا یہ کہ اس امت کے موجودہ حالات اس بات پر صاف دلالت کرتے ہیں کہ اس نے کتاب اللہ کے ایک بڑے حصے کو عمل چھوڑ رکھا ہے اور اقامت دین کے فریضے سے غافل ہو گئی ہے پانچواں یہ کہ یہ قرآنی فیصلے کی روح سے اس امت کے لیے فلاح اور نجات کا راستہ ہر طرف سے بند ہے ماسوا اس ایک راستے کے کہ وہ اپنے فریضہ حیات کو پہچان لے اور اللہ تعالی کے دین کو از سر نو قائم کرنے میں تن من دھن سے لگ جائے ورنہ اگر اس نے اس راہ کے سوا کوئی اور راہ اختیار کرنے کی کوشش کی تو اس کی تمام تدبیریں اور کوششیں نہ صرف یہ کہ ضائع ہو جائیں گی بلکہ وہ اسے اس کے اپنے مقام سے اور دور پھینک دیں گی اور اقبال بھی چھین لیں گی وہ دوسری قوموں کے مقابلے میں دین کا سرے رشتہ چھوڑ کر کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی اور اگر بظاہر کوئی سر بلندی اس کو مل بھی گئی تو وہ غیروں کا عطیہ ہوگی جس کا وجود بھی غیروں کے رحم و کرم پر ہوگا اور یہ بجائے خود ایک بڑی ذلت ہے